اللہ کے نام سے جو بے حد رحم بارا نہائیت مہربان ہے الحمدللہ تمام تاریخ اللہ کے لئے ہیں فاطر السماوات والحرضی جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمینوں زمین کو جاعل الملائکت رسولہ بنانے والا ہے فرشتوں کو قاسد علی اجنہت متنا و ثلاثا و پروں والے جو تین تین دو دو اور چار چار متنا دو دو سلاحثہ تین تین ربا چار چار یزید فرقل قیمۂ شاہ و اضافہ کرتا ہے تخلیق میں جو چاہتا ہے ان اللّہ علاق الشین قدیر یقین اللہ تعالی ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے للناس میں رحمت جو کچھ بھی کھول دے اللہ تعالی لوگوں کے لیے رحمت میں سے فلاں مسی کا نہیں ہے اسے کوئی بند کرنے والا و مایو اور جو بند کر لے فلاں مرسی لا ممبادی پس نہیں ہے اس کو کوئی بھیجنے والا اس کے بعد وہ عزیز الحکیم اور وہی خوب غالب بہت حکمت والا ہے یا یاسکر نعمت اللّہ علیکم اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے حل من خالق اللہ کی کیا ہے کوئی خالق اللہ کے علاوہ رزقوکم من والارض جو تمہیں رزق دے آسمان سے اور زمین سے لا اللہ ہو نہیں ہے کوئی الہ مگر وہ تو فکون تو تم کہاں بہکائے جاتے ہو وہ کار اگر وہ تجھ کو جٹلا دیں فقط کل ذبط فقط کس ضیبت رسول المن قبل کا بس تحقیق تو اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں معاملے یا وعد وعدہ سچا ہے فلاں النیا پس نہ تم کو دھوکے میں ڈالے دنیاوی زندگی ولا یغرن بلّہ الغرور اور نہ ہی تم کو دھوکے میں ڈالے دھو بہت زیادہ دھوکے باز دھوکا دینے والا یعنی شیطان ان شیطان بے شک شیطان معدوباً تمہارا دشمن ہے فَتَّقِدُوهُ عَدُوبَاتُ اس کو دشمن ہی سمجھو اِنَّمَا يَدْعُوْ عِزْبَهُ یقیناً وہ اپنے گروہ کو بلاتا ہے لِيَقُونُ مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ تَقِبُوا جائیں من اصحاب سعیر جہنم بھڑکتی آگ والوں میں سے اللہ دینا کافر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہم ان کے لئے عذاب شدید سخت عذاب ہے والذین اللہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے و امل الصالحاتی اور نیک اعمال کیے لہم وغفرت ان کے لیے مغفرت ہے وہ اذر کبیر اور بہت بڑا اجر ہے کیا پس وہ آدمی ہی جس کے لیے مزین کر دی گئی اس اس کی, عملوں کی برائی پس وہ اس کو دیکھتا ہے سمجھتا ہے اچھا اللہ, پس بے شک اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے, جس کو چاہتا ہے وہ یہدی اور ہدایت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے کا پس نہ جاتی رہے تیری جان علیہم ان پر حسرات ان حسرت کی وجہ سے ان اللہ یقینا اللہ خوب جاننے والا ہے بما اس چیز کو یسنع جو وہ کرتے ہیں واللہ اللہ اور اللہ وہ ذات ہے ارسل ریاحہ جس نے بھیجا ہواؤں کو فتو صحابا پھر وہ ابھارتی ہیں بادلوں کو فسوک ہو پھر ہم ان کو چلاتے ہیں ہانگ کر لے جاتے ہیں اس کے ذریعے زمین کو بعد اٹھایا جانا منکانہ پس جو شخص عزت چاہتا ہے فل اللہ عزت و آ سو عزت سب کی سب اللہ کے لیے ہے اللہ یس عد الکلیم طیبو اس کی طرف چڑھتے ہیں پاکیزہ کلیم یزابات والعمل الصالح اور نیک صالح عمل یہ وہ اس کو بلند کرتا ہے والذین اور وہ لوگ يمكرون السیئات یہ آتی جو خفیہ تدبیر کرتے ہیں برائیوں کی لہم ان کے لیے عذاب شدید سخت عذاب ہے ومکر اولئک اور ان لوگوں کی تدبیر ہی ہوا يبور وہی برباد ہونے والی ہے یا تباہ اور ہلاک ہونے والی ہے اللہ اللہ تعالیٰ خالہ کا اس نے پیدا کیا تم کو بن تراب بن من مٹی سے, من پھر نطفے سے پھر بنایا تم کو جوڑے تحمل اور جو نہیں اٹھاتی کوئی مؤنس یا نہیں حاملہ ہوتی کوئی مؤنس ولا تادا اور نہ ہی وہ اس کو ودا کرتی ہے بچہ جنتی ہے اللہ بلمی ہی مگر اس کے علم سے وما عمر و معمر اور نہیں عمر دیا جاتا کوئی عمر دیا گیا ولاً قسم انگوری ہی اور نہیں کم کی جات کیا جاتا اس کی عمر سے اللہ مغرفی کتاب وہ کتاب میں ہے ان نظارے کا الواح یسیر یقینا اللہ پر آسان ہے بحرانے اور نہیں ہے برابر دو سمندر ہادا فرات یہ میٹھا ہے فرات پیاس بجھانے والا سائے خوشگوار ہے شرابو ہو اس کا مشروب و اور یہ ملح النمکین ہے اجاج بہت زیادہ نمکین و من کل تاکلون لحمن طریجا اور ہر ایک سے ہی تم کھاتے ہو تازہ گوشت و تستخرجون حلیتا اور تم نکالتے ہو زیور تلبسونه اپ تم پہنتے ہو وترى الفلق کافی ہی اور آپ دیکھتے ہیں کشتیوں کو اس میں مواخرہ پانی کو پیچھے کی طرف چیرنے والی ہو تاک تم تلاش کرو بن فتر ہی اس کے فضل سے ولا اللہ عمر طاقت شکر کرو یوریج اللہ فنخار وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں ویولی جنہارا کی لیل اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں وسخر الشمس والقمر اور اس نے مسخر کیا ہے سورج اور چاند کو کل یجری لیجن مسمع ہر ایک چلتا ہے مقرر وقت تک ذالکم اللہ ربکم یہ اللہ تبھارا رب ہے لہول ملک کو تم پکارتے ان تدم اگر تم ان کو پکارو لاسم لا وہ نہیں سنتے تمہاری پکار بلو سمل اور اگر وہ سن لے مستم تو وہ تمہاری درخواست قبول یوم القیامت اور قیامت کے دن وہ انکار کریں گے تمہارے شرط کا وَلَا مِسْلَ خَبِيرٌ مِسْلُ خَبِيرٌ اور نہیں وہ تمہیں خبر دیں گے اچھی طرح خبر رکھنے والے کی طرح <تصفح> <تصفح> یا ایو الناسلفکار تم فقیر ہو محتاج ہو اللہ کی طرف اللہ الحمید اور اللہ تعالیٰ ہی بے بے پر غنی ہے اور تعریف کیا گیا ہے مگر وہ چاہے تو تم کو لے جائے وہ اتبی بخلق جدید اور لے آئے نئی مخلوق و ماں کا بھی عزیز اور نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ پر گراں بھاری ولا تزر وازره نہیں اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ وہ ان تدعو اور اگر بلائی جائے کوئی بوجھ لدی الى حملها اس کے بوجھ کی طرف لا يحمل منه شيء نہیں اٹھایا جائے گا اس کچھ بھی و لوکان ذا قربا اگرچہ وہ قریبی رشتے دار ہی ہو انما تنظیرال صرف ان لوگوں کو ڈراتے ہیں یکش و ربا ہوں بالغیبی جو رب سے ڈرتے ہیں اپنے رب سے ڈرتے ہیں بھی غیب میں وہ اقاب الصلاق اور نماز قائم کی انہوں نے ر من اور جو پاکیزہ بنا تھا ان تضکہ نفسی تو وہ پاکیزہ بنتا ہے اپنے لیے ہی وہ عید اللہ اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے رماعی طبی عنا بالبسی اور نہیں ہے برابر نابینا اور بینا وللظلمات وللنور اور نہ ہی اندھیرے اور روشنی وللظل وللحرور اور نہ ہی سایا اور دھوک وما يستویل احیاء وللعموات اور نہیں ہے برابر زندے اور نہ مردے۔ ان اللہ يسمع میں يشا یقین اللہ تعالی سناتا ہے جس کو چاہتا ہے وما انتبی مسمع من فی القبور اور نہیں ہے آپ سنانے والے ان لوگوں کو جو قبروں میں ہیں ان انتا نہیں ہے آپ اللہ نظیر مگر محض ڈرانے والے ان نا ارسل نا بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق دے کر بشیر البا خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر وہ انمن امتن اور نہیں ہے کوئی امت اللہ مگر خلا فی ہا نذیر گزرا ہے اس میں ڈرانے والا وہ ایکد کا اور اگر وہ آپ کو فقد قزب من پس تحقیق جٹلایا انہوں نے ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے یا جٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے جات ہم رسول ہم لائے ان کے پاس ان کے رسول بالبینات واضح نشانیاں وبی زبر اور کتابیں وبل کتاب المنیر اور روشن کتاب زبر چھوٹی چھوٹی کتابوں کو صحیفہ کہلیں اس کو اول کتاب المنیر اور واضح بڑی کتاب سمہ اخصد اللہ دینا کفر و پھر پکڑا میں نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا فقیفہ کانا نکیر پس کیسے تھا میرا انکار کرنا علم ترہ کیا تُو نے دیکھا نہیں ان اللہ انزل من السماء ماء کہ بے شک اللہ تعالی نے نازل کی آسمان سے پانی فأخرجنا بھی سماراتن پس ہم نے نکالے اس کے ذریعے پھل مختلفاں البانوا مختلف ہیں اس کے رنگ ومن الجبالی اور پہاڑوں سے جدا دن راستے ہیں سفید وحمرن اور سرخ مختلف البانو اس کے رنگ مختلف ہیں مغرابی بسود اور انتہائی سیاح و بن عناسی لوگوں میں سیب الباب بھی اور چوپاؤں جانوروں میں سے بل انعامی اور چوپاؤں میں سے مختلف الوانو غزالی کا ان کے بیان اسی طرح مختلف ہیں انما یکش اللہ یقینا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں من عبادی اس کے بندوں میں سے عل ماؤ صرف اور صرف جاننے والے ان اللہ یقین اللّہ تعالیٰ غفور رحیم عزیز الغفور بہت زیادہ غالب بہت زیادہ بخشنے والا ہے ان الزین ان الزین یتلون کتاب اللہی یقیناً وہ لوگ جو تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی وہ اقام السلاط اور انہوں نے قائم کی نماز وہ انفقور خرچ کیا بما اس چیز میں سے رضا نہ جو ہم نے ان کو دیا پوشیدہ اور ظاہری یرجونا وہ امید رکھتے ہیں تجارتً ایسی تجارت کی لن تبور جس میں خسارہ نہیں ہے جو کبھی برباد نہیں ہوگی بہیٰ ہوں عجورہ ہوں تاکہ وہ ان کو پورے پورے دے ان کی اجر و ہوں ان فضلی ہی اور ان کو زیادہ کرے اپنے فضر سے اند و غفورن شکور بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا بہت زیادہ قدردان ہے۔ والذی اور وہ اوحینا الیہ کا من الکتابی جو وحی کی ہم نے اپ کی طرف کتاب سے وہ الحق وہ حق ہے مصدقاً لما بین یدیه وہ تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو اس کے سامنے ہے ان اللہ یقیناً اللہ تعالی بھی عباد ہی اپنے بندوں کو ال خبیرن البتہ بہت زیادہ خبر رکھنے والا بصیرن بہت زیادہ دیکھنے والا ہے۔ کتاب پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کا ان لوگوں کو من عبادینہ جن کو ہم نے چنا اپنے بندوں میں سے فمین ان میں سے ظالم النفسی ہی کچھ ظلم کرنے والے ہیں اپنی جان پر امین اور ان میں سے مقتصد میاں انا روی اختیار کرنے والے ومنهم سابقون بالخيرات اور ان میں سے کچھ سب کولے جانے والے نیکی کے کاموں میں باذن اللہ ہی اللہ کے حکم سے ذالک هو الفضل کبیر یہ فضل ہے بہت بڑا جنات عدن ہمیشکی کے باغات ہیں یدخلونها اس پہ داخل ہوں گے یحلون فیھا وہ پہنائے جائے کہ اس میں من اصابر من ذهب والعلعہ سونے کے تنگن اور موطی ولباسهم فیہا حریر اور ان کا لباس اس میں ریشم ہے وقار الحمدللہ اللہ اور کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں الحزن جو ہم سے لے گیا غم کو یا جو لے گیا ہم سے تکلیف کو تنگی کو ربا نہ بے شک ہمارا رب لگور ہم ہمیشہ رہنے والے گھر میں من فضلی ہی اپنے فضل سے لا یا مسون نہ صبن نہیں چوئے گی اس میں ہم کو کوئی تھکاوٹ نہ ہی ہم کو گی اس میں کوئی تکلیف یا شدید تھکاوٹ نصب تھوڑی بہت تھکاوٹ اور لہو ایسی تھکاوٹ جس سے بندہ تھکاوٹ میں چور ہو جاتا ہے ودینہ کافا روح اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لاہم ان کے لیے نارو جہنم جہنم کی آگ ہے لا علیہم نہیں ان پر فیصلہ کیا جائے گا یا ان کا کام تمام نہیں کیا جائے گا فیموتو کہ کے وہ مر جائیں ولاقف اور نہ ان سے ہلکا کیا جائے گا من آدابیہ اس کا عذاب کدالی کا اسی طرح نجزی ہم جزا دیتے ہیں کلا کل کفور ہر ناشکرے شکرے کو وہ ہم یستر یقونفی اور وہ اس میں چلائیں گے رب اے ہمارے رب اخرجنا نہ ہم کو نکال نامل صالح ہم نیکامہ کریں غیر اللہی اس کے علاوہ کنہ نعمل جو ہم کرتے تھے والا ہم نے تم کو امر نہیں دی ما کر اس میں نصیحت حاصل کرے وہ جو نصیحت حاصل کرنا چاہے اور آئے تمہارے والے بس نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار ان اللہ عالم و غیب السلامات یقین اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کے غیر کو انداز صدور بے شک وہ خوب جانتا ہے سینوں والی چیزوں کو. جعلت فی کفرہم اور نہیں زیادہ کرے گا کافروں کو ان کا قفر اندور رب کے ہاں اللہ مگر ناراضگی یا خساریں گے ولا یزید اور نہیں زیادہ کرے گا کافروں کو ان کا کفر اللہ خسارہ مگر خسارے گھاٹے میں قل کہہ دیجیے ارا تم خبر دو مجھ کو کیا خیال ہے تمہارا کشور کا اکم اللہ تدرون تمہارے وہ شریک جن کو تم پکارتے ہو مندون اللہ اللہ کے سوا ارونی دکھاؤ مجھ کو مادا خلقو من الارضی انہوں نے زمین میں کیا پیلا کیا ہے ام لہم شرکن فی السماواتی کہ ان کے لئے شراکت ہے حصہ ہے آسمانوں میں ام آتیناہم کتابا یا ہم نے دی ہے ان کو کتاب فہم علا بینت منہو اور وہ اس کی طرف سے کسی دلیل پر ہیں بل بلکہ این یعید الظالمون نہیں دھوکہ دیتے ظالم بعدہم بعدہ بعض بعض کو ایک دوسرے کو اللہ غرورہ مگر دھوکے کا ان الله یقینا الله تعالی یمسک السماوات والارض اس نے تھاما تھا وہ تھامتا ہے یا روکے رکھتا ہے آسمانوں اور زمینوں کو ان زولا اس بات سے کہ وہ اپنی جگہ سے ہلیں ولا انزلت اور اگر وہ ہلیں ان امسا کاهما من احد من بعده نہیں ہے کوئی روکنے والا کوئی ایک بھی اس کے بعد انه یقینا وہ کانا ہے حلیما بہت زیادہ بردبار بہت زیادہ بخشنے والا جہدہ ایمان اور ہدایت پر ہوں گے امتوں میں سے کسی بھی امت سے فلم جا اہم نذیر جب آیا ان کے پاس ڈرانے والا ما زیادہ ہوں بلّہ نفورا نہیں اس نے زیادہ کیا ان کو مگر دور بھاگنے میں استقبار فل دی زمین میں تکبر کی وجہ سے ومکر مکر اور بری تدبیر کی وجہ سے ولاق و مکر سی اہلی ہی اور نہیں گھیرتی بری تدبیر مگر تدبیر کرنے والوں کو ہی اللہ سنت او سنت اولین پس نہیں وہ انتظار کرتے مگر پہلے لوگوں کے طریقے کو فلن تاجیدہ لی سنت اللہ ہی بس آپ ہرگز نہیں پائیں گے اللہ تعالیٰ کے طریقے میں کوئی تبدیلی ولان تاجیدہ اور نہیں آپ پائیں گے لسنت اللہ ہی اللہ تعالیٰ کے طریقے کے لیے تحبیلا کوئی پھیر دینے کی صورت اولم یسیرو فل عردی کیا انہوں نے چل پھر کر دیکھا نہیں زمین میں فی وہ دیکھتے کئی خقانہ عاقبۃ اللہ قبل کیسا ہے انجام لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے قوت اور وہ زیادہ سخت تھے ان میں سے قوت کے اعتبار سے جزا ہو اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے اس کو کوئی چیز عاجز کر دے منشین کوئی بھی چیز ماواتی والا فل عردی آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں ان نہ علی من یقین وہ خوب جاننے والا اور خوب حکمت قدرت رکھنے والا ہے۔ بولو یو آخذ اللہ الناس اور اگر مؤاخذا کرے اللہ تعالی لوگوں کا بما کسبو اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا ما تارا کا علی ظہرھا من دابتن تو نہ چھوڑے اس کی پشت پر کوئی جاندار ولا کہ یو اخرهم لیکن وہ ان کو مؤخر کرتا ہے۔ مدت تک تو, جب کی ان کی مدت تو یقین اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے